اور, کیا کیا اور اس بیان کی اور جو وہ ان کے لیے مزید کوشش کرنے کے واسطے تھوڑا سا اس کے بارے میں حرض کیا جاتا ہے اس کے بعد سیرت میں سے کچھ پڑے ان الحمد للہ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 و و و شیخ حبیب الرحمن نے اس آیا مبارکہ سے اسپتال کیا تھا آیت کے ٹکڑے سے اور یہی بنیاد ہے کفاط باری تالاب میں توحید کو سمجھ لیں گے کہ لئی س مسلی شہی وہ ہوا سمی اور بصیر لئی سا نہیں ہے کم اس, اس کی مثال کوئی بھی شعی و ہوا اور وہ سمی البیر وہ سننے والا اور دیکھنے والا اس میں توہین بار تعلی کو انتہائی جامع اور انتہائی مانیہ تاریخ کے ساتھ بیان کیا ہے سمجھنے والے کے لیے اگر اس کے اندر فطرت کی پکار موجود ہو جس پر کہ اللہ نے سب کو پیدا کیا ہر کہ کے مجھ بش کو اسی پر پیدا کیا کسی کو کافی پیدا نہیں کیا تو پھر اس کے سمجھنے میں ضرور توجہ کرنی پڑتی ہے اور محنت کرنی پڑتی ہے دین کی باتوں کو سمجھنے کے لیے اور وہ محنت یہی ہے کہ آس پیس غور کرے اللہ تبارک و تعلی کی نشانیوں میں اور علماء سے رہنمائی حاصل کرے صرف اللہ سینہ کھول دیتا ہے یہ کہا جائے کہ یہ بہت مشکل ہے اس اعتبار سے ضرور مشکل ہے کہ مبتدی جو ہے اسے مشقت کرنا پڑتی ذہنی مشقت نظری اور فکری مشقت اور اس لحاظ سے مشکل نہیں ہے کہ کوئی اسے سمجھنا چاہے تو اسے سمجھ نہ آئے بلا یس سر قرآن ذکر پہ حل قرآن کو اپنی کے لیے آسان بنا دیا موضوع بنا دیا ہے کوئی غور کرنے والا آفال آگے کروں گی قرآن کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر کٹ لگے ہوئے ہیں اس کے تحت یہ آیا مبارکہ سمجھ بھی بالکل آسان کہ نئی کبھی سے ہی سہی تو ان کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کی مثل کسی کو نہیں کرا سکتا کوئی بھی مخلوق میں اس کی مثل نہیں ہو سکتا مخلوق کبھی خالق کی طرح کسی جزوی اعتبار سے یا فلی اعتبار سے نہیں ہو سکتی تو جتنا بھی شرک پھیلا ہوا ہے دنیا کے اندر وہ اسی بنیاد پر ہے کہ لوگوں نے اولیاء اللہ کی محبت گرفتار ہو کر ان کی تعزیت سے خرشات ہو کر ان کے اندر بعض سے بات اللہ تعالی کی طرف مان لی پھر یہ کہہ دیا کہ عقائد یہ اللہ تبارک مطالعہ کے ہی اختیار میں ہے ہم نے کب مانا ہے کہ یہ عالم الغیب و شہادہ ہے ہم تو کہتے ہیں کہ ان کی کرامت ہے بزرگی ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ نے انہیں غیب کا اس بجے اللہ جسے جو چاہے دے دے تم اللہ مبارک و تعالیٰ کے اندر نقص کیوں معذ اللہ تلاش کرتے ہو کہ وہ کسی کو ان میں غیر سے نوازنا چاہے تو نہ دے سکے اس نے دے دیا یہ عقائی علم غیر کیونکہ علم اور قدرت یہ وہ بنیادی دو اللہ رب العزت کی صفات ہے ایسی کہ ان کی وجہ سے بہت شرک لوگوں نے نکالا اور بہت برباد ہوئے ان میں غیر اور علم نہ ہو اور قدرت نہ ہو تو کنٹرول نہیں حاصل ہو سکتا اختیار نہیں ہو سکتا مختار کل وہی ہو سکتا ہے جسے آج چھٹے اور رات چھوٹے اور بڑے گزرے ہوئے اور موجود اور آنے والے کا علم ہو اور جو ہر جگہ پر ہر ایک کے مقابلے میں ہر معاملے میں قدرت رکھتا پھر وہ مختار کل پھر وہ سب پر حاوی ہے اور کوئی اس کے مقابلے پر تو انہوں نے کہا علم میں غیر جو ان کے پاس ہے وہ سب عطائی ہے اللہ نے عطا کر دیا ہے اور بزرگوں کو پتہ چل جل رہا ہے کہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی وہ تبلیغی جماعت میں بھی واقعات لکھے ہیں کہ دل میں سوچا تو اس نے بتا دیا یہ سب اللہ تبارک مطالعہ کے ساتھ کشبیر دینا ہے مخلوق کی صفت کو اللہ کی صفت علم قید ہے یہ کسی اور کے اندر نہیں ہے اللہ اپنی صفات تقسیم نہیں کرتا اللہ رب النزت ایک ہے اور یقائی اور توفیق اللہ کی شان ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے اور اللہ تعالی توحید میں تبھی توحید والا ہے اور اللہ ہی توحید والا ہے توحید اکیلا بولی ہے وہ اکیلا کیسے ہوگا جب یہ صفت تقسیم ہو جائے اس میں بھی ہو اور اس کی مخلوق کسی اللہ کے معبوب بری میں بھی ہو نہیں جو اللہ کی صفات آ ہیں وہ سوائے اللہ کے کسی میں نہیں ہے نہ قدرت ہے نہ عائل ہے تو ہمیشہ لئی تک کبھی شعیل کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مخلوق کو خالق کے مشاہدے کرنے کی وجہ سے یہ لوگ شرط میں داخل ہوئے بعض کسی کے علم سے کسی کی عقل سے کسی کے تجربے سے کسی کی سیاست سے کسی کے انتظام سے انتظامی صلاحیتوں سے فتوحات سے اس کی دنیا کے اندر جہاں بانی سے متاثر ہو کر اس کے دین کو اختیار کر بیٹھے کہ اس نے جو قانون اور جو اصول بنائے ہیں یہی دنیا کے لیے دنیا کے اندر کنٹرول کرنے کے لیے مفید ہے تو یہ بھی شرک اصل میں اسے عملہ رب العزت کے مشابہ سمجھنے کی وجہ سے ہے نب الفل ابل ام جب پیدا کرنا اس کا حق ہے تو حکم کرنا بھی سوائے اس کے کسی کو حق نہیں پہنچتا جس نے پیدا کیے بتائیے اس سے زیادہ کون کسی چیز کو جانتا ہے دنیا کے اندر ادنا پیمانے پر جو کوئی بڑی نئی ایجاد کرتا ہے تو سب سے زیادہ وہ جانتا ہوتا ہے اپنی مشینری کو اپنی ایجاد اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا حالانکہ یہ ممکن بھی ہے کہ کوئی ذہین ایسا ہو جو اس سے بھی زیادہ جانتا ہو اور اللہ رب العزت تو پیدا کرنے والا ادب سے وجود بخشنے والا ہے کوئی چیز نفیا اس نے پیدا کیا وہ کسی بھی مٹیریل کا محتاج نہیں ہے کسی مادہ کا محتاج نہیں ہے تو وہ اپنی مخلوق کو سے زیادہ جانتا ہے اس واسطے وہی قانون بنانے کا وہی کسی چیز کو منع کرنے کا اور کسی چیز کے مفید ہونے کا اور کسی چیز کے مضر ہونے کا فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے تو یہ اللہ رب العزت کی صفات بعض لوگ جو ہیں وہ اپنی عقل کو عقل کل سمجھ بیٹھے یا اپنے بڑوں کی عقل ہو اور اللہ کی صفات کا انکار کیا اور بعض نے انکار کیا بہانہ بنایا اسی بات کا کہ لئی نہیں شعیب ہم اللہ کی مثل کسی شے کو نہیں سمجھتے اگر تمام اشیاء دنیا میں تمام مخلوقات ذات اور صفت کی تقسیم رکھتی ہیں. ایک آپ کی ذات ہے ایک آپ کی صفت ہے کہ آپ دیکھتے ہیں آپ سنتے ہیں آپ دوڑتے ہیں آپ کتابت کرتے لکھتے ہیں بولتے ہیں تو یہ دو چیزیں آپ کی صفات معروف بھی ہو جائیں آپ نہ بھی بولیں گونگے ہوں تو ذات موجود ہے نہ سنیں تو پھر بھی بہرے ہوں تو ذات موجود ہے تو اس طرح سے رب العزت کو اس طرح کا ماننا مخلوق کی طرح کہ اس کی بھی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات ہے یہ تو پھر تم نے اللہ تبارک و مطالعہ کو مخلوق سے تشبیح دے دی اور اللہ کے اندر دوئی کر دی دو کر دیے ایک نہ رہنے دیا ایک اللہ کی ذات ایک اللہ کی صفات جیسے انسان کی صفات جس وقت اس کے اندر موجود نہ ہو تو پھر بھی ذات موجود رہتی ہے اس طرح اللہ کی صفات کے اندر بھی بڑے شائدے پیدا ہوں گے اور اس کی وجہ سے صفات کا انکار کیا کہا اللہ ایک ہے ذات اور صفات میں اس کی تقسیم مت کرو یہ محض ایک عقلی بے وقوفی ہے عقلی پوشگا ہے جس کے نتیجے میں ایک خام خاں کی بحث چھیڑی گئی جیسے کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العزت تھا اور کوئی شہر نہیں ہمارا سب کا عقید ہے ہر شہ کو اللہ نے بنایا اللہ خالق کل کلی شعیب علا ہوا اللہ کل شعیب وکیل اللہ ہر شہر کو بنانے والا اور ہر شہر پر وہ سرپرست ہے اور وہ ہر شہر پر مختار پل ہے تو اللہ تعالیٰ تھا اور کوئی شہر نہیں ہم مانتے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی مخلوق کو بنایا پھر دوسری کو بنایا تیسری کو بنایا اب جس طرح چاہا اللہ تعالیٰ نے بنایا قلم کو بنایا اور کہا لکھ قلم نے لکھ دیا جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے اور زمین و آسمان کے بننے سے پچاس ہزار سال پہلے لکھ دیا یہ ہمارا عقیدہ صحیح مسلم کی روایت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھا اور کوئی شہر نہ تھی تو اشیاء کہاں سے آئیں اب دیکھیں یہ عقل نے مارزین ہے ان کی محدود عقل نے ہماری عقل محدود ہے وہ ایک حد دی گئی ہے اس سے آگے نہیں جا سکتی اور عقل اس لیے دی گئی ہے کہ ہم اپنی عقل کے ساتھ اپنے مالک کو پہچانیں اس کائنات کے خالق کو پہچانیں کائنات کی مخلوقات سے پوچھیں کہ تم کس کا حکم مان رہے ہو وہ بولتی ہیں عقل والوں کے لیے لاپ ہم اپنے دل سے پوچھیں تجھے کس نے دھڑکایا اور دھڑکنے کا طریقہ کس نے سکھایا تیرے چار چیمبر کس نے بنائے یہ دل کا جتنا علم حسن کرنے والے دکاترہ یہ ڈاکٹر حضرات ہیں ان سے پوچھئے کہ دل کی فزیوالوجی دل کی کارکردگی کیا ہے اس پر شاید کتب اگر جمع کی جائیں تو ایک لائبریری جمع ہو جائے یہ دل کس نے بنایا دل سے پوچھو کون سے چلانے والا ہے کون اس نوکر کو بغیر کسی تنخواہ کے ہمارا خادم بنانے والا ہے بلکہ جب دنیا پر نہیں آئے تھے تو اسٹیٹوسکوپ لگا کے دیکھا جا سکتا تھا کہ دل اسی وقت سے چلنا شروع ہو گیا کبھی کوئی بل آیا کبھی کوئی فیس مانگی اس نے جس دن یہ رک جائے گا پھر لوگ دفنا آئیں گے ہمیں پھر اپنے بچے بھی بار نہیں رکھیں گے واسطے آئے گی بار نہیں کوئی رکھے گا پھر جب چھپائیں گے تو دل کو چین آئے گا اس دل سے کوئی پوچھتا ہے یہ بتاتا ہے اللہ کون ہے تو اللہ نے عقل اس لیے دی تھی اس لیے نہیں عقل دی تھی کہ اس عقل میں تم اللہ کی ذات کی گناہ معلوم کرنے کی کوشش کرو جیسے اللہ کی ذات کی گناہ کوئی معلوم نہیں کر سکتا اللہ کی صفات کی گناہ بھی کوئی معلوم نہیں کر سکتا یہ اصول ہے اہل سنت نے بیان کر دیا اور یہ موٹا سا اصول ہے کہ جس ذات کے بارے میں تم صرف یہ جانتے ہو کہ وہ ذات سب سے عظیم ہے خالق ہے سب کچھ چلانے والا ہے اور اس سے بڑا کوئی نہیں اور ایسی ذات دنیا میں کوئی سب کو پیدا کرنے والا وہ ہے جب اس کی ذات کی حقیقت تو میں معلوم نہیں جتنی پہچان دی گئی ہے اسی سے اس ذات کے سامنے جھک جاؤ سجدہ ریز ہو جاؤ جیسے ذات کی حقیقت نہیں پہچان سکتے صفا کی حقیقت نہیں پہچان سکتے ماسٹرا حل ہو جاتا ہے انہوں نے کہا نہیں اللہ تھا کوئی شہر نہ تھی چیزیں کہاں سے آئی ہونا ہو جب سب سے پہلے اللہ ہی تھا تو اللہ سی آئی ہوگی نا کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے ساتھ جوڑو مخلوق کو تب ہماری جو دل کی جو اضطرابی کیفیت ختم ہوگی تب ہمیں سکون ہوگا تو انہوں نے جوڑ دیا صوفیا نے جوڑ دیا تو وہ کہنے لگے کہ بادا اللہ سبحانہ و تعالی الخلق اللہ نے مخلوق کو شروع کیا بنور بِن المحمد بنول محمدی بنور المحمدی نور محمدی سے سما پھر بن, بِن, بِن, بِن, بِن, بِن, بِن, بِن ماں پھر پانی بنایا پھر عرص بنایا پھر یہ بنایا وہ بنایا, بنایا پھر کہا فن بڑی آسان عربی آپ کو سمجھ آئے گی فن نور المحمدی یو پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا نور جو تھا ماد مادہ عربی اور اردو کا لفظ ہے مادہ ہے ماردہ تن پہلا ماردہ ہے نکھل کس ہماوار آسمان کی پیدائش کے لیے ارد اور زمین کی پیدائش کے لیے وہ معافی اور جو کچھ اس میں بتائی کچھ مشکل ہے کتنی غلیز یہ اب عبارت ہے اس صوفی نے اپنے دل کی خلش کو مٹا لیا اپنی عقل کی پوجا کر لی اور اپنے دل کو یوں تسلی دی کہ اللہ تھا کوئی شہ نہ تھی اللہ نے نور محمد بنایا صلی اللہ علیہ وسلم پھر نور محمد کائنات کا اول مادہ بیج ہے پھر اس بیج سے یہ پورا درخت نکلا کائنات کا تسکین الخواتی مسئلہ الحاضر و نازر میں احمد سعید کادمی بریلویوں کا صوفی عالم لکھتا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو ہم حاضر و ناظر ہر جگہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی موجود ہیں علیہ السلام وسلم تم بیوف ہو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے اللہ سے دور محمد صادر ہوا صادر کہتے صدور کس کو کہتے ہیں کسی چیز کا نکل اللہ سے صادر ہوا دورے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ اپنی خرچ بتا رہے ہیں اللہ اور مخلوق کے اندر برج بنا رہے ہیں پل بنا رہے ہیں اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی شہن تھی یا شیا کہاں اللہ سے نور محمد نکلا صلی اللہ علیہ وسلم پھر نور محمد سے پوری کائنات نکلی تو کہتے ہیں نور محمد بیج کی طرح ہے جیسے بیج ہوتا ہے اور جڑیں ہوتی ہے درخت کے لیے جب بیج اور جڑیں نہ رہیں گی تو درخت کب رہے گا لہٰذا محمد کو موت آ جائے گی تو سب مر جائے گی اس لیے وہی وہ اللہ یبوس ہے میں آدر کیونکہ اسے موت آ تو ہم کیسے زندہ رہیں گے اس, اس نے اور وہ چونکہ بیج ہے اور جڑ ہے اور سارے درخت میں جڑ سے دینی ہے بتا اس لیے وہ مختار پل ہے وہی وہ سب پر مختار ہے سب کی غذائیت وہ ہے اگر اس نے غذائیت نہ دی تو سب مر جائیں گے لہذا وہ مختار بھی ہو گیا اور چونکہ بیج سب سے پہلے تھا اور آخر میں بیج ہوتا ہے اس لیے وہ عالم ماکان و ہے جو ہو چکا جو ہونے والا سب کا دیکھیے صرف کہاں سے نکلا شرک ان کی اکلی خلش مٹاتے مٹاتے نکلا ہم کیا جواب دیتے ہم کہتے ہیں اللہ وہ ہے جو کسی مادے کا محتاج نہیں ہے اس نے جس کو جب چاہا جہاں چاہا جہا جس حال میں چاہا پیدا کر دیا لئی کب اس لیے یہ تو ہم نے اللہ کو مخلوق کی طرح مان لیا کہ جیسے مخلوق محتاج ہے کوئی چیز ہوئے گی ہوگی تو اس سے دوسری بنائے گی نا اب انسان کو اللہ نے اتنی طاقت دے دی ہے کہ وہ ایٹم سے ایک حقیر ترین ذرے سے جس کی مزید تقسیم نہیں ہو سکتی یہی اس کی تعریف کی جاتی تھی ہمارے وقتوں میں پتہ نہیں آج کیا تعریف ہے کہ سب سے چھوٹا ذرا جس کی مزید تقسیم نہیں ہو سکتی انسان نے اس کو بھی پھاڑ لیا اور اس کی قوتیں اتنی نکلی کہ آج بم بنا لیا یہ تو انسان ہے نا کوئی چیز دی جائے تو اس سے بناتا ہے اور بناتا بھی کن قانونوں کی پیروی کر کے ہے جو اللہ اپنی اس کائن کے کارخانے میں سے اسے سمجھ دے, دے. کیونکہ اس کارخانے میں کوئی ایک ذرہ بھی بغیر ضابطے اور اصول کی زندگی نہیں بسر کر سکتا میں جو بولتا ہوں تو اس کی ایک فزیولوجی آپ جو سنتے ہیں اس کی فزیولاجی ایک قانون اور ضابطہ اس کے تحت آپ کے کان کام کرتے ہیں اور میرا منہ اور زبان کام کرتی جب بولنا بند ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس ضابطے کے مطابق اس کا درست کرتا ہے اللہ کے حکم سے دوائی دیتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے جب کوئی سننا کم ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس داخے کے مطابق آلہ لگاتا ہے سننا شروع کر دیتا ہے تو ڈاکٹر اور مخلوق موجود ہے کہ کسی چیز سے دوسری چیز میں داخل ہو کسی چھوٹی سے بڑی بنائے بڑی سے چھوٹی کر دے اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ یہ توحید کا تقاضا تھا کہ مانا جاتا کہ نئی شہید جب اس کی مزد کوئی ہے ہی نہیں تو اس نے ادب سے وجود دیا اس نے کوئی شے نہ تھی جو بنائی اور اس نے اپنا عرش بنایا عرش اس کی مخلوق ہے اور اس پر استوا ہوا اس پر اللہ بلند ہوا عرش پر استوا کیا یہ کوئی مشکل نہ تھی ان کو مشکل پیش آ گئی ان کی عقل کی وجہ سے انہوں نے کہا اگر اللہ تعالی کو ہم مان لیں گے عرش پر استوا ہے اور عرش جو ہے وہ ہے اور عرش جو ہے وہ سات آسمانوں کے اوپر ہے تو ہم نے اللہ تعالی کو مکان کا یعنی کسی ایک جگہ کے اندر اللہ تعالیٰ کو مان لیا یہ تو مخلوق کا خاصہ ہے کہ وہ کسی کمرے میں ہو کسی ہوا میں ہو کسی فضا میں ہو اللہ تبارک بتا رہا تو کسی چیز میں نہیں محدود ہو سکتا ماں اللہ اس لیے کہا ان اللہ فی کل مکان اللہ تو ہر جگہ ہے اب یہ ظالم اپنی طرف سے ہمیں جھانچہ دے رہے ہیں کہ شرک سے بچ رہے ہیں شیخ البانی رحی اللہ کہتے ہیں کہ حاجی کے اندر مینار کے میدان میں تھا تو کچھ یہ لوگ ازہری آ گئے اور یہ کہنے لگے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکان کے اندر محدود کرتے ہو نعوذ باللہ تو شیخ البانی نے کہا اچھا بھائی اب تو کہتے ہیں کہ عرش کے اوپر ہے اللہ تو بتاؤ یہ زمین کے اوپر کیا کہتا ہے آسمان تھا تو اس نے کہا آسمان کے اوپر کیا ہے کہتا ہے عرش اس نے کہا عرش کے اوپر کیا ہے کہتا ہے ملائکہ کا کروب اپنی طرف سے بنایا ہوا کہا چلو تمہاری بات مان لی اوپر ملائے کا القروبی یون ہے الملائے ان کے اوپر کیا ہے تو ہکا بکا ہو گیا کہتا ہے اس کے اوپر کچھ نہیں تو اس نے کہا اس کے اوپر ہمارا اللہ پر استوا کیے ہوئے تو پھر مقام تو نہ ہوا تو کیسے کہتے ہو ہمیں یہ تانا کہتے تو جواب ہوا تو اللہ کو ان اللہ کی کھلی مکان کہنے کی وجہ سے کیا اللہ تو ہر جگہ ہے تم نے تو ہر جگہ سے اللہ کو منفی کر دیا کیا اللہ مسجد میں نہیں ہے اپنی ذات کے ساتھ اللہ کیا اللہ ہوا میں نہیں تو یہ بچتے بچتے شرک سے شرک میں چلے گئے کس طرح جب اللہ تبارک و تعالی مخلوق کے اندر ہے تو اللہ مخلوق کا جز ہُوا ماض اللہ نو زب اللہ اللہ پر ماتب لہو من باب ہی جز انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی مخلوق کو اس کا جز بنا دیا اِنَّ الْإنسانَ انسان یقیناً بے شک انسان کھلا کھلا نہ اتنا نہ شرم نہیں سے آتی حقیر انسان کو مخلوق ہو کر مجھے اپنے اندر مان دیا حالانکہ اس نے جو یہ آئ نازر کی تھی وہی ان خیم تم آرون تمہاری جانوں میں دیکھو کیا تم دیکھتے نہیں تمہاری جانوں میں نشانیاں موجود ہیں اس سے مراد تھا کہ وفی انفسی تمہاری جانوں میں اللہ کو پہچاننے کے لیے نشانی انہوں نے صوفیوں نے کہا وفی انفسی کم افلا تم فروغ تمہاری جانوں کے اندر اللہ موجود ہے تم دیکھتے نہیں لا موجود ہے اللہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں پھر وہ لمائے حقا نے کہا اللہ کی صفات نہ ماننے والوں پھر اللہ کا وجود ماننے سے بھی انکار کر دو کیونکہ وجود ہونا بھی صفت ہے موجود ہونا صفت ہے ایک تو اللہ رب العزت کی ذات ہے پھر وہ موجود ہے وجود صفت ہے اب موجود ہونا بھی ماننا بند کر دو تم سیدھے سیدھے اسلام کیا عقل سے نکلے ہوئے انسان ہیں تو اللہ کی ذات کو بھی ہم مانتے ہیں صفات کو بھی مانتے ہیں مگر کسی مخلوق جیسی نہیں مانتے ہیں، لئی سکم اس لی اس کی مثل کوئی شہر نہیں بھگوا سمیع البصیر وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے اص فمی ہے البصیر سنتے ہم بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں کیا یہ منفی کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کسی کے مشابے نہیں ہے یہ کہنا لائق ہے کہ اللہ تبارک باد میں کوئی صفت ہی نہیں ہے یہ تو اس آیت کا مفہوم نہیں ہے صفتیں ثابت کرو اللہ کو السمی بھی مانو البصیر بھی مانو سننے والا انسان جیسا نہ مانو جانور جیسا نہ مانو اور سننے والا کسی جن جیسا نہ مانو کسی فرشتے جیسا نہ مانو سننے والا کسی مخلوق جیسا نہ مانو البصیر مانو دیکھنے والا کسی فرشتے جن اور کسی رسول علیہ سلاد و سلام اور کسی انسان جیسا نہیں کیسا جیسا اسے لائق ہے اللہ کبارکال ایسا سمیع ہے جیسا اسے لائق ہے تو یہ لفظی اشتراک بھی ہوا بندہ بھی اللہ نے فرمایا بندے کو میں نے کیا بنایا سمیع ام بسیرا سننے والا دیکھنے والا تو یہ لفظی اشتراک ہے لفظ لفظ لبز مشترک ہیں اللہ کے اور بندے کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوا سمی اللہ کے لیے سمی بندے کے لیے البصیر اللہ کے لیے بصیر بندے کے لیے لفظ بھی ہے اور مان بھی, بھی ہے مانا اگر ہمیں معلوم نہ سننے سے کیا مراد ہے تو ہم اس آیت سے کیا سمجھیں گے کچھ بھی نہیں سمجھیں اگر ہم کہتے ہیں کہ سننے والا ہے اللہ مگر اس سننے سے کیا مراد ہے خبردار نہیں بولنا کافر ہو جائیں گے کیونکہ سننے سے اگر یہ کہہ دیا کہ کسی بات کو سن لینا تو پھر تو ہم کافر ہو جائیں گے کیونکہ بندہ بھی سنتا نہیں ہم کہیں گے کہ سننے سے مراد سننا ہے مگر جیسا اللہ کا سننا ہے کسی مخلوق کا سننا نہیں اس میں کوئی شرک و کفر نہیں سیدھے سی بات جیسے اللہ کا دیکھنا ہے کسی کا دیکھنا نہیں جیسے اللہ کا عرش پر استوا کرنا ہے عرص اس کی مخلوق ہے یہ ایسا نہیں ماغ اللہ جیسے کو بادشاہ تخت پر بیٹھا اوز دلہ میں ضرور آپ کے ذہنوں میں اللہ کا ہاتھ ماننے کے لیے اللہ کا چہرہ مانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاؤں مانتے ہوئے پاؤں ابھرے گا ہاتھ ابرے گا چہرے میں آپ کے ذہن میں چہرہ ابھرے گا مگر آپ کیا کہیں گے یہ جتنے چہرے میرے ذہن میں شیطان لا رہا ہے جتنے ہاتھ میرے ذہن میں ابھر رہے ہیں شیطان لا رہا ہے یہ سب مخلوق کے ہاتھ ہیں سب مخلوق کے چہرے ہیں میرا مالک منزہ ہے پاک ہے کہ اس کا چہرہ کسی مخلوق جیسا اور کسی مخلوق کا چہرہ اس جیسا ہو میرا اللہ تبارک و تعالی منزہ ہے پاک ہے اس کو لائق نہیں ہے کہ اس کا پاؤں کسی مخلوق کی پاؤں کی طرح ہو کسی مخلوق کا پاؤں اس کے پاؤں کی طرح ہو اور کسی مخلوق کا ہاتھ اس کی طرح ہو اور اس کا ہاتھ مخلوق کی ہاتھ کی طرح ہو اور اللہ کے ہاتھ ہیں ہم من سے اس میں کیا چیز کیا سفر ہے ہمارا امتحان ہے خود فرمایا بھائی یش ملو عالشہ ربی کا اٹھائے ہوئے ہوں گے تیرے رب کے عرش کو اپنے اوپر اس دن آٹھ آٹھ فرشتے کیا اٹھی ہوئی چیز شیطان زین میں لانے کی کوشش نہیں کرتا کرتا ہے بس ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب صحابہ فرماتے ہیں رضوان اللہ علی کہ ایسے وسواس ہمیں نماز میں لاحق ہوتے ہیں اللہ کے رسول ہم کسی کو بتا نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے دل میں آتے اللہ پاک نے مہربانی سے رحمت سے ہمارے وسوسوں پر ہماری پکڑ نہیں کرنی ہماری پکڑ اس وقت ہوگی جب ہم اس وسوسے کے مطابق زبان کھولیں گے عمل کریں گے جب یہ وسوسہ ہمارا عقیدہ بنے گا وسوسے سے کوئی بری نہیں ہے وسوسے آتے ہیں انبیاء کو اللہ محفوظ کرتا ہے اور عام آدمی معصوم نہیں ہے وسوتیں آتے وسوتہ دامنگیر ہوتا ہے اب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس دن یعنی روز محشر اپنے اوپر آٹھ نے تیرے رب کے عرش کو اٹھایا ہوگا آٹھ فرشتے کیا اٹھی ہوئی چیز آنے کی کوشش نہیں کرتی کیا شیطان ملبوس جس نے قسمیں کھائی ہوئی ہے فبی از ذاتی کا لاگو بھی توحید والی تیری عزت کی قسم میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا اب میں راندہ درگاہ ہوا ہوں میں اپنا حصہ بڑھاؤں گا نصیبت مفروضہ اپنا لکھا ہوا حصہ تیرے بندوق سے لوں گا اور اس کو بھی یہ پتا ہے اللہ عبادت کا بن ہوں گول مخلصیف ہاں تیرے خالص بندے جو ہیں وہ نہیں میں لے سکوں گا میں یہ اعتراف کرتا ہوں اللہ ہمیں خالص بندوں سے کر دے آمی. تو میرے بھائیوں ہوا ہے ہمیں ہر آن حملے کر رہا ہے میرے اور آپ کے ساتھ سب کے ایک ایک شیطان ہے جتنے ہم بیٹھے ہیں اتنے اتنے جن ہیں اس وقت یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر بال عورت اور بہن اور ہر بال مرد اور بھائی کے ساتھ اس وقت بیٹھے ہوئے شیاطین بھی ہمارے ساتھ ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں یہ بات نہ سمجھ سکے اور اللہ رب العزت ہمارا مددگار ہے یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ان کی طاقت کتنی ہے ان صرف بس قیامت کے دن کیا کہے گا و کال شیتان جب سارے فیصلے ہو جائیں گے کہ, کہ ان اللہ واہ اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا وہ وحدم میں نے بھی وعدہ کیا تھا میں نے وعدے کا خلاف کیا و ملی کم سلطان میرا تمہارے اوپر کو غلبہ تو نہ تھا اللہ کو میں نے تم نے دعوت دی آشاری کی شکل میں ماس گریدی کی شکل میں فلاں گمراہ کی شکل میں فلاں پرویز کی شکل میں فلاں فلاحے کی شکل میں دعوت کو فسٹ جب تم دی تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا میں تم پر غلبہ نہیں رکھتا تھا غلبہ اللہ کا تھا فلاں لوم مجھے ملامت نہ کرو لومو آن سکم ملاوت کرو اپنی جانوں کو ما آنا بھی مسرقی کم بابا مسریخی نہ میں تمہارا چھڑانے والا اور نہ تم مسریخی یا نہ تم میرے چھڑانے والے آج ہم ایک دوسرے کو چھڑا نہیں سکتے یہ ظالم اس نے دھوکہ دے گا خضولا ہے فضولہ وقت پر ساتھ چھوڑنے والا تو بھائیو کیا مشکل ہے اس میں صفات کو سمجھ لو ذرا بھی مشکل نہیں ذرا بھی مشکل نہیں کہ اللہ کو کبھی مخلوق کے مثل نہ سمجھے انہوں نے کہا کہ اللہ آسمانوں پر تم نے مکان کے اندر اللہ کو محدود کر دیا اللہ مکانوں سے اوپر ہے استوا کیے ہوئے اور ساری مخلوق کے ساتھ ہے اپنی صفات عالیہ کے ساتھ اللہ کی صفات کو ماننے میں کوئی کفر نہیں ہے جب انہوں نے اللہ کا ہاتھ اللہ کا چہرہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاؤں اور اللہ کے پاؤں ماننا ماننا چاہا تو ان کے ذہن میں مخلوق کے پاؤں ابھرے ان کے ذہن میں مخلوق کے چہرے ابھرے ان کے ذہن میں مخلوق کے ہاتھ آئے تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ کی مخلوق سے مشابت ہوگی تو پہلے یہ مجسمہ بنے مجسمہ مشبہ بنے مشبہ بنے انہوں نے اللہ کو تشبیح دی مشبیہ کون فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ مخلوق کی طرح ہے. جو کہتا ہے اللہ کا چہرہ مخلوق کی طرح ہے. جو کہتا ہے اللہ کا جسم مخلوق کی طرح ہے. وہ مشبہ ہے وہ کافر ہے وہ اللہ کو مخلوق سے تشبیح دیتا ہے اکثر مخلوق کو اللہ سے تشبی دینے والا شرک ہوا کبھی کبھی بعد لوگوں نے اللہ کو بھی مخلوق سے تشبیح دی وہ کون ہے مشبہ پہلے یہ مشبہ بنا اس نے کہا اور میں نے تو اللہ تعالیٰ کے چہرے کو مان لیا مخلوق کی طرح اصطف رولا اللہ کا کوئی چہرہ نہیں اب آیت کو کیا کروں آیت میں تو اللہ کا چہرہ ثابت ہے احادیث میں تو اللہ کا چہرہ ثابت ہے احادیث میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ اور پاؤں اور آیت میں ہاتھ اور پاؤں ثابت ہے اب کیا کروں اب اس نکاح کی تعویل کرو اس کا مخہوم کچھ اور کر دو چہرے سے مراد ذات لے لو اور اس کوار سے مراد اللہ عرش پر بلند ہوا اس سے مراد لے لو کہ اللہ عرش پر غالب ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں سے مراد اللہ کی قدرت لے لو اور پاؤں سے کچھ اور مراد لے لو نزول اللہ کرتا ہے آسمان دنیا پر پچھلی رات جس طرح بھی اللہ کو لائق ہے اس سے مراد لے لو کہ اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں کسی نے کہا اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے ساری آیات کو بدل اپنی عقل کو بنیاد بنا کر کہا کہ جو ان آیتوں سے اللہ کا چہرہ مراد لے لے جہاں چہرے کا ذکر آیا بھیا بکا جلا کرام چہرہ مراد لے لے وہ کافر ہے یا گمراہ جو اللہ تعالیٰ کے حلف تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا آدم کو یہاں سے ہاتھ مراد لے لے وہ ہے کافر ہے یا گمراہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرش پر استوا مراد دے دے کہ اللہ نے عرش پر اللہ بنا ہوا وہ مشرک ہے یا گمراہ ہے اگر پشا میں انگلی اٹھائے اور انگلی کا اشارہ کرے آسمان کی طرف کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے تو اگر زیادہ نہیں تو اس کی انگلی کاٹ دو حالانکہ یہ فطرت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا ہے اس نے کوئی نظر مانی تھی کہ میں ایک مسلمان لوڈی لوڈی جو ہے آزاد کروں گا وہ کہتا ہے میں اپنی نظر پوری کر لوں یہ عورت ہے اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں میری لوڈی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا امتحان لیا مجمل ایمان موٹی موٹی ایمان کی بات ہے جس سے آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی بخاری کی سیادی سے من آنا میں کون ہوں تو اس نے کہا رسول اللہ تو اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا کہا کہ میں شہادت دیتی ہوں اللہ کا رسول ہے جس طرح بھی عزیز ہے کے الفاظ ہیں پھر پوچھا آئی اللہ اللہ کہاں ہے وہ کہ ان اللہ السماء اللہ آسمان میں ہے تو اس کو کہا کہ یہ مومنہ ہے اس کو آزاد کر دو اتنی بات پر مومنہ قرار تھا اتنا اہم عقیدہ تو ایک عالم پڑھا رہے تھے میں نے ان کی قصت سنی وہ کہتے ہیں کہ ایک پی ایچ ڈی تھا وہ اس کا دماغ ہلا ہوا تھا نا ان کی باتیں سن کے دینی علوم کا بی تھا اور اس کی ماں بھی سیدھی شادی عربی عورت بالکل مسلمان عورت جیسے کہ عام عورتیں ہوتی اسی سیدھی شادی تو اس کا ایک بیٹا جو تھا ماشاءاللہ صحیح اللہ پر تھا وہ کہتا تھا اللہ آسمانوں پر ہے اور اللہ نے عرش پر استوا کیا تو یہ بھائی کہتا تھا نہیں یہ تو اللہ مکان کے اندر معذور ہو جائے گا ہم تو اللہ کو الجہ مانتے ہیں تو اس نے کہا جب ہم ماں سے پوچھتے ہیں کہا اماں اللہ کہاں ہے کہتی ہے بیٹا اللہ آسمانوں میں ذریعے آسمانوں کے اوپر ہے قرآب اس سے یہی ہے تو اس نے کہا اس ماں نے کہیں سے ڈگری حاصل نہیں کی اس کو پتہ ہے کہ اللہ آسمانوں پر ہے علماء کہتے ہیں کہ کسی جانے والے کو پوچھ لو جو اللہ کو مانتا ہو عیسائی ہو یہودی ہو مسلم ہو سکھ ہو ہندو ہو اللہ کو مانتا ہو اللہ کہاں ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہو وہ کہے گا اللہ آسمانوں پر ہے یہ فطرت ہے جب بھی آدمی ستایا جائے گا ظلم ہوگا اس پر پریشان ہوگا تو رو کر وہ آسمان کی طرف دیکھے گا کہے گا نیلی چھت والے رحم کر یہ پکی بات ہے اللہ کی نسبت بلندیوں کی طرف اللہ کو کبھی کچھ زمین کے نیچے نہیں دیکھے گا اور زمین کے نیچے دیکھ کر نہیں کہے گا اللہ میری مدد کر وہ نیچے اللہ کا ہونا اللہ کے لیے توہین سمجھ اللہ کے لیے بلندیوں کا تصور ہے اللہ کے لیے کبریائی کا تصور ہے عظمت کا تصور ہے سب پر چھایا ہوا ہونے کا تصور ہے سب پر احاطہ کیا ہوا ہونے کا تصور ہے سب پر بلند ہونے کا تصور ہے تو یہ کون سا مشکل کام ہے لئی سکم سمی البیر اس کی مشن کوئی شہری مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے صفات کی نفی کرو وہ اسمی بھی ہے البصیر بھی ہے اس کا چہرہ بھی ہے اور اس جیسا چہرہ کسی مخلوق کا نہیں اور کسی مخلوق کا چہرہ اس جیسا نہیں اس کے ہاتھ بھی ہے اور اس جیسے ہاتھ کسی مخلوق کے نہیں اور کسی مخلوق کے ہاتھ اس جیسے نہیں یہ امتحان دیا گیا ہے ہمارا عرص کو اٹھائے ہوئے ہوں گے آج فرشتے معاشر کے دن اللہ اٹھائے جانے کا محتاج نہیں اللہ استغفر اللہ جس طرح کوئی دنیا میں وزن اٹھائے جانے کا محتاج نہیں پھر یہ لفظ کیوں بولتے ہو ان لفظوں کو قرآن سے نکال دو نہیں یہ ہمارا اللہ کا نازل کردہ قرآن ہے ہم بولیں گے اور انشاءاللہ اس امتحان میں پورا اترنے کے لیے ہماری اللہ مدد کرے گا ہم کہتے ہیں اللہ کے ارض کو اٹھائے ہوئے ہوں گے یہ اللہ کی تعظیم ہے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں فرشتے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اس سے مراد فرشتوں کا چاکری کرنا فرشتوں کا اللہ کی عبادت کرنا ہے اللہ اٹھائے جانے کا مختارج نہیں ہے ماض اللہ یہ تو ہم نے اللہ کو مخلوق سے تجبی دی کہ معذ اللہ فرشتے نہ اٹھائیں گے تو کیا عرش جو ہے وہ اٹھا نہ رہے گا اور پھر اللہ نے فرمایا کلسا مؤت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا کیا یہ آج سب کو یاد نہیں اکثر کو یاد ہے پھر فرمایا اللہ تمہیں اپنے نف سے ڈرتا ہے اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈرتا ہے تین دفعہ یہ آئے تعی اللہ نے اپنا نفس ثابت کیا اللہ کا نفس ہے ہمارے بھی نقوص ہے ہمارے نفوس کے لیے موت ہے تو اللہ نے کہا کلو نفسم عربی میں کل نفس جب کہا جائے تو اس سے مراد تو ہر چھ ہوتی ہے کلو نفسم ہر نفس جو ہے اس کو موت کا ذائقہ چکنا ہے تو کیا ماض اللہ عصفر اللہ نوزلّہ کیا اللہ کے نفس کے لیے بھی موت کیا عقیدہ رکھو گے بھائیو کبھی بھی نہیں ایک سیکنڈ کیا ایک سیکنڈ کا لاکھ وا کروڑ و ارب گنا حصہ بھی کر لو چھوٹا اس تک بھی اللہ کے لیے موت کا قائل کاصر ہے اور مشرک ہے پھر اللہ کا نفس کیوں مانتے ہو ہم کہتے اللہ کا نفس جیسے ہم اللہ کی ذات کو حقیقت نہیں ذات کی حقیقت کو نہیں جانتے اللہ کے نفس کی حقیقت کو نہیں جانتے جیسے اللہ کبار پتہ آ جاتے ذات کی حقیقت کو نہیں جانتے اللہ کی صفات کی حقیقت کو نہیں جانتے ہم انسان ہیں محدود عقل ہماری عقل وہ یہاں تک اجازت دی گئی ہے کہ اللہ کو پہچان لو پھر جب اس کو اس کی حقیقت کو نہ جان سکو تو روتے ہوئے سجدہ ریز ہو جاؤ کہ اللہ ہم مانگ گئے اللہ ہم بچ گئے تو ویسا ہے جیسا تجھے لائق ہے ہم اتنا تیرے بارے میں کہیں گے جتنا تو بتائے گا جہاں تو نہیں بتائے گا ہم خاموش رہیں گے تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ لا تمسیلہ ولا تصیلہ اللہ کے بارے میں کوئی تمثیل نہیں مثال نہیں دینا اللہ تعالیٰ کو صفات سے معطل نہیں کرنا صفات ماننی ہے بلا تکیفہ کوئی کیفیت نہیں بیان کرنی اور وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نازل نہیں کی وہ نہیں کہنی. اور کوئی اللہ کا جسم مانتا ہے تو ہم نہیں جسم کا لفظ بولیں گے معذ اللہ استغفر اللہ اگر جسم سے مراد وہ صحیح لیتا ہے کہ اللہ کی جس سے مراد میں اللہ کی ذات لے رہا ہوں جس کی مثال کوئی نہیں تو اس کی اتنی بات جو ہے کہ اللہ کی مثال کوئی نہیں یہ, ٹھیک ہے یہ لفظ نرالا ہے یہ لفظ غیر مانوس ہے یہ لفظ وہی کا لفظ نہیں ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے یہ مالک کا معاملہ ہے یہ رب ربلال والرام کا معاملہ ہے جہاں انبیاء کا یہ حال ہوگا محشر کے دن کہ کوئی نہ بولے گا کچھ بھی نہ سنا جا سکے گا الا ہمسا سا جیسے انسانوں کے سانسوں کی آواز ہوتی ہے اس طرح کی آواز آئے گی جیسے بیت اللہ میں وہ نشر کرتے ہیں نماز سے پہلے ایک ہم کی آواز ہوتی ہے انسانوں کی بس اس کے سوا کوئی آواز نہ ہوگی وہاں انبیاء بھی نہ بول سکیں گے اللہ رضب ہوگا سوائے اس کے کہ رب نفسی رب نفسی یہ کہہ رہے ہوں گے ایک کبھی ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ جو اللہ کے عرش کے نیچے ادب کہ کہ کی کے لیے محمد زمین پر ماتھا رکھ دیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہم جو سنا بیان کریں گے جو اس وقت اللہ سکھایا گا محمد حتیہ کہ اللہ کا غضب اللہ کا غصہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ پہلے غصے پر وا ہے رحمت کا ظہور ہوگا حکم و عرفا یا محمد محمد افسر اٹھاؤ سر مانگو تو عطا دیے جاؤ گے شفاف کرو تو شفا تیری شفاف قبول کی جائے گی اور محمد رسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی یہ حد ہے اس کے اندر سفارش کرنا ہے اللہ کے بندے ہیں اللہ تعالی کے تابے دار ہیں اس حد سے نہ بڑھیں گے سفارش مشرق کی نہ کرنے دی جائے گی سفارش کافر کی اجازت نہ ہوگی ابو طالب کی سفارش کی اجازت نہ ہوگی ابراہیم علیہ سرات اسلام کو باپ کی سفارش کی اجازت نہ ہوگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب یہ ہے اس کا احترام یہ ہے اس کی عظمت یہ ہے اس کا خوف یہ ہے اس کے سامنے بچ جانا اس کے معاملے میں کبھی وہ لفظ نہ بولیے جو قرآن و سنت میں نہیں ہے بس اللہ ایسا ہے جیسا اسے لائق ہے ذات کے اعتبار سے اس کی صفات کو ہم مان گئے کہ اللہ الفی ہے اللہ البصیر ہے اللہ سنتا اور دیکھتا ہے مگر اس کا سننا اور دیکھنا کسی مخلوق جیسا نہیں کسی مخلوق کا سننا اور دیکھنا اللہ جیسا نہیں اس کے بعد ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں اور چلا باقی آئندہ پڑھیں گا غزوت الحزاد آزاد حزب کی جمع تولہ بہت سارے ٹولے اور لشکر جب مدینہ پر چڑھ آئے اور وہ ہوا جس کا اپنی اپن و تجربے سے عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کے کف میں کہا تھا اس سیرت میں گزر تھا بیس اخبار تھانیہ میں کہ محمد کو لے جانے والوں صلی اللہ علیہ و وسلم اپنے ہاں مدینہ میں یہ یاد رکھو کہ ان کو لے جانا اپنی بستی کے اوپر سیاہ اور سرخ آندھیوں کو دعوت دینا آج وہ منظر سامنے تھا سارے مشرق کا تک جمع ہو گئے وفی حادی سنا اور اس سال میں وہ یہ سنا پانچ ہجری میں کانت خندق کا واقعہ ہوا فی شوال وسا بابو ہاں اس کا سبب کیا بنا راؤ ان یہود نے دیکھا کہ احد کے دن مسلمانوں کو پہلی دفعہ حجیمت اٹھانی پڑی سخت نقصان ہوا سب اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمع شہید ہو گئے تو ان کے حوصلے بڑھ گئے انہوں نے کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرنے کا وقت ہے اشراف ہوں سلام بن ابن فقیت سلام بن یہودیوں کے, کے یہ گھروں سے نکلے فتنہ برپا کرنے کے لیے آگ لگانے کے لیے وہ قریش مکہ اپنے یاروں کے پاس کافروں کے پاس قریش مکہ کے پاس گئے یو ہر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ابھارنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اور وعدہ کیا کہ ہم تمہارے مددگار ہوں گے تم ایک دفعہ قریش قریش نے ان کی پکار پر لبیک کہا سمان غطفان پھر غطفان کے قبیلے کے پاس گئے انہوں نے بھی لبک کہا سمائے یا <زَالِم> پھر انہوں نے گھومے اور پھرے تمام عرب کے قبائل میں اس آگ کو اس گندے کام کو لے کر اس فساد کو لے کر سب نے استجابت تجاوت کی فس تجا بڑوں سب نے قبول کر لیا پکار پر لبیک کہا فخر قریش قریش نکلے وقا ابو سفیان ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس دن کفار کے قائد تھے پھر اربات چار ہزار کی فوج اس زمانے جو بس تصور کی جا سکتی وہ واپس آؤں بن السلین زہران بن الب نے زہران سے گزرتے ہوئے ان کا ساتھ دیا وہ بن السد و پتہارا و اججا و یہ سارے قبائل شامل ہو گئے منواف الخند بنا مشرقین اشرض اعلیٰ جنہوں نے ساتھ موافقت کی چار ہزار کے دس ہزار تھے یا کل دس ہزار ہو گئے فلاں سان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا منوافا ہاں خندق میں کل مشرقین دس ہزار تھے جو پورے ہوئے دس ہزار کی گنتی پوری ہو گئی جو شامل ہوئے ان کے ساتھ ملا گئے فلاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسیحی علی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اپنی طرف آنا جو ہے اس کی خبر پائی اس استارہ افہو یہ دنیاوی تدبیریں ہیں اور تدبیر کرنا ہم سو ہی نہیں ہمارے لیے سنت ہے اور فرض بات بعض حالات نبی علیہ السلام نے مشورہ لیا صحابہ سے اچار علیہ سلمان الفارسی فری خند سلمان الفارسی نے رضی اللہ تعالی نے مشورہ دیا کہ خندق کھودی جائے بین و بین المدینہ جو مدینہ اور دشمن کے درمیان حائل ہو کیونکہ پیچھے پہاڑ کا پہاڑ سے بلندی سے نہیں وہ آ سکتے تھے یا آتے بھی تو تنگ راستوں سے تھوڑے لوگ آ سکتے تھے ان کا مقابلہ تو کوئی مشکل نہ تھا سامنے سے یک بار بھی ہزاروں ایک دم حملہ آور ہو سکتے تھے خندق کھودی گئی عامر بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علی السلام کا مشورہ قبول کیا اور حکم دے دیا با آدر علم نے مسلموں جلدی سے بڑے اور یہ کام شروع کیا و عام رفیع بے یہ اس وسرہ خود بنفس نفیس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل ہوئے اور یہاں تک صحیح احادیث نے آتا ہے بخاری اور دوسری احادیث نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر کثرت سے بال تھے اور آپ کے جسم پر کافی بال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ مبارک مٹی کے ساتھ اٹا ہوا تھا خندق کو کھودتے ہوئے وکاناتی آیا ماک تو خبر نبی علیہ السلام جب خند کھود رہے تھے تو ایسی نشانیاں ظاہر ہوئی کہ جو درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہے متوازرہ حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس کے لیے صنعت کی جو ہے محتاج باقی لڑے جیسے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی علیہ سراۃ اسلام کی قواعدیوی اور ہماری ماں ہونا خبر خبریں متواترہ اس کے لیے کسی صنعت کی ضرورت نہیں اس کسرت سے ہر زمانے میں راوی موجود ہے کہ کثرت کی وجہ سے اس کی صنعت کی کوئی ضرورت نہیں جیسے یہ ہے کہ یہاں اورنگزیب عالمگیر ایک بادشاہ ہوا تو یہ کسی صنعت کا محتاج نہیں ہے خبر متواترہ جیسے قرآن مجید ہے اس کے لیے کسی صنعت کی ضرورت نہیں خبریں متوازر اور خبریں احاد وہ احادیث ہے جو چند رابیوں کے ذریعے چند راوی اور چند رابیوں کے ذریعے ان کے پاس ہم تک پہنچے خبریں احاد جو ہے یہ پانچ لوگوں نے یہ جھوٹ چلایا ہے اور یہ صبح جو ہے اس میں داخل ہو گئے ہیں یہ خبر احاد جو ہے یہ ذن کا فائدہ دیتی علم کا فائدہ نہیں دیتی اس سے یقین نہیں کبھی حاصل ہوتا یہ زنی و ثبوت ہے اس لیے احادیث ساری بخاری اور مسلم کی زنی و ثبوت ہے اس میں ضان ہے کہ صحیح ہو لہذا عقیدہ ہمیشہ قرآن پر رکھنا چاہیے یہ خبر متواترہ پر وہ حدیث جس کی صنعت کی محتاجی ختم ہو جائے جیسے مثلا یہ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک بات ہے کہ مقامی پیدا ہوئے جیسے یہ حدیث ہے کہ جس نے میرے اوپر جھوٹ گھڑا ہے اس کا ٹھکانہ جھنڈ میں خبریں متواترہ ہے اس کے علاوہ احادیث جو ہے ان میں جس کو مرضی گرا دو قرآن کے ساتھ ٹکرا کر ماں یہ ان طریقہ تیار کیا یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور اس غلط فہمی کو دور کیا علماء اخبار احاط جو ہے ایک دو چار راوی کی ایک دو چار راوی سے خبر یہ اخبار احاد کے حوالے یہ صرف جلدی ثبوت نہیں ہے بلکہ ان میں بے شمار خبریں درجہ تواتر کو پہنچتی ہیں ابن حضر اللہ فرماتے ہیں نقبت الفکر جو اصول حدیث کی کتاب انہوں نے مرتب کی کہ یہ جو بڑے علماء ہیں امام بخاری مسلم ترگزی عیسائی حاکم ابن ماجہ ان تک ان کی کتابیں جو ہیں ان کے لیے ہمیں کسی صنعت کی ضرورت نہیں کبھی آپ کو وہ بندانہ ملے گا جو کہہ کہ یہ تھے امام بخاری کی لکھی کتاب ہی نہیں اس پر پوری دنیا جمع اور ہر زمانے میں اس کثرت سے راضی ہے یہ خبریں متوطرا کی پوری شرطیں جو آپ کو بیان کرنا مقصود نہیں آپ اس فن کے لوگ نہیں ہیں وہ ساری اس میں پوری کہ یہ کتاب صحیح بخاری امام بخاری ہی نے جو ہے جمع کی یہ صحیح مسلم امام مسلم ہی نے جمع کی تو انہوں نے کہا یہاں تک تو ہو گئی چھٹی تمہاری یہ اخبار احاط کا چکر ختم ہوا یہاں تک تو یہ خبریں متوازن ہو اب اوپر چلو وہ کہتا اوپر چلو تو علم حدیث کے جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ ایک ایک حدیث کے پانچ پانچ سو ترک ہیں شیخ البانی رحی اللہ وقت کے بہت بڑے محدے سے گزرے ہیں جو پورے زمانے میں اپنے علم کی فقیت کے ساتھ پہچان لیے گئے وہ ایک ایک حدیث کے پانچ پانچ سو ترک اپنے پاس رکھتے تھے ترک کیا طریق کی جمع کہ وہ واقعہ جس کے ساتھ حدیث پہنچی جابر رضی اللہ تعالیٰ کسی تابعی او تابعی سے کسی تابی نے سنا اس تابئی سے کسی تباہ تابی نے سنا اس سے کسی محدث نے سنا پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ سے دوسرے تابئی نے سنا یا اسی تابئی سے دوسرے تباہ تابئی نے سنا یا انہیں تبادا ہوئی سے دوسروں نے سنا کرتے کرتے کرتے کرتے اس کے سلسلے پانچ سو تک پہنچ گئے تو کئی حادیث ہیں ان جاہلوں کو پتہ نہیں وہ درجہ تبادلوں کو پہنچ گئی پھر وہ نقبت وہ فت الباری کی جلد نمبر چودہ میں حدیث ساری میں کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں جو حدیث آ جائے وہ علیہ ہو اور بخاری اور مسلم پر امت پوری جمع ہے اور بخاری اور مسلم کا جب متن ایک ہو جائے کہ مسلم اپنی کوششوں سے اسی ایک مضمون کو حدیث کہہ رہے ہیں جس مضمون کو باہر نہیں بخاری کہہ رہے ہیں شکر الحمدللہ اللہ کی نشانی ہے کہ بخاری اور مسلم سارا زمانہ خود نہ مل سکے آپس میں آخر میں ملاقات ہوئی اگر وہ کہیں خود پہلے دوست ہوتے تو یہ خبیث کہتا ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں کٹھے بیٹھے تھے اور سر مزید ہی جو ان کو نہ مل سکے اور اس طرح محسن کے آپس میں ایک جگہ ایفرٹ کوشش کٹھی نہیں ہوئی اگر کٹھی کوششیں ہوتی جو کہتے سارے مل کر بیٹھے اس نے کہا یار تم بخاری بنا رہا فراہمی جیسوں کی میں مسلم بنا دیتا ہوں میں ترمزی بناتا ہوں میں یہ کرتا ہوں میں مسلم احمد بناتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ امام بخاری اور مسلم جو مانے ہوئے دو سب سے بڑے صحیح والے محدث ہیں ان کی ملاقات ہی نہیں ہوئی زندگی میں آخر میں ملاقات ہوئی مسلم کی جبکہ اس نے مسلم رحمہ اللہ نے بخاری پر شدید اعتراض کیے فنی اعتراض جو کہ کسی کو حق حاصل ہے مقدمہ مسلم میں وہ بخاری کا نام لیے بغیر برس پڑے ہیں کیونکہ بخاری ارسال خفی کے قائل ہے ارسال خفی یہ ہے کہ ایک بندہ ہے مثلا انجینئر اشفاق اس سے میں روایت کرتا ہوں جب انجینئر اشفاق کا اور میرا زمانہ ایک ہے تو امام بخاری کہتے ہیں تب بھی ان کی ایک ملاقات ثابت ہونا ضروری ہے ورنہ میں انجینئر اشفاق کی روایت شجاء اللہ سے نہیں دوں گا جب ان کی ملاقات ثابت نہیں تو ہو سکتا ہے کہ انجینئر اشفاق کے پاس بیٹھنے والے شخص سے اس نے سنی ہو وہ بیٹھنے والا شخص سچا ہے کہ نہیں وہ اس قابل ہے کہ نہیں اس سے روایت دی جائے لہذا ارسال خفی ہو گیا امام بخاری چھوڑ دے گا رحی اللہ مسلم کہتے ہیں نیا قانون نکال لیا جب زمانہ ایک ہو جو روایت کر رہا ہے اس کا اور جس سے کر رہا ہے تو پھر تو داری کوئی نہیں دونوں سچے ہیں یہ نئی ایک مصیبت ڈال دی کے درمیان میں اگر ملاقات نہیں تو ہو سکتا ہے کوئی تیسرا امام بخاری محتاط سرین ہے تو امام بخاری کی آخری زمانے میں ملاقات جب مسلم سے ہوئی تو ایک حدیث پر امام بخاری نے ایک علت نکالی اب لمبی بات نہیں کرنا کوئی کمزوری نکالی جس سے حدیث قابل قبول نہ تھی اور مسلم جو ہے وہ داغ دینے پر مجبور ہوئے اور وہ تو سچے آدمی نے بلکہ امام بخاری کے سامنے ضام و تلمس طے کر دی. یہ آخری ملاقات ہے اور اس کے بعد دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے اور یہ علیحدہ علیحدہ جب کوشش کریں اور متن ایک ہو حدیث کی عبارت ایک ہو تو ابن حجر کہتے ہیں یہ درجۂ تواتر کی کے یقین کا فائدہ دیتی یہ اس طرح یقین پیدا کرتی ہے مومن کے اندر گویا کے متواترا روایتی لہذا یہ جھوٹ ہے اور احادیث صفیہ جب متصل سند ہو سند بالکل صحیح ہو ان کی ایک دوسرے رابی کے ساتھ متصل ہو اور سارے رابی سچے ہوں اور حافظ ہوں اور صادق ہوں تو پھر بالکل وہ علم کا فائدہ دیتی ہے اور ہمارا عقیدہ اس پر ہوگا اور ہمارا امر اس پر ہوگا اور وہ وحید تو فرمایا وہ عامی بے نفسی ہی اور نبی علیہ سلاۃ والسلام نے ب نفیس اس میں کام کیا اور بڑی آیات نشانیاں ظاہر ہوئی کھودتے ہوئے جیسے کہ کھودتے ہوئے پتھر کو توڑا اور نبی علیہ سلاط والسلام نے کہا مجھے و کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی اور ان کے فتح ہونے کی خبر دی وغیرہ وغیرہ اب آگے وخار صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ سلاۃ والسلام نکلے وہ یادات باردہ بڑی ٹھنڈی صبح تھی جس میں وہ کر رہے تھے کنڈک کو کھود رہے تھے اور مدینہ کی ٹھنڈ ہم نے دیکھی ہے شدید ٹھنڈ ہوتی ہے اور گرمی بھی شدید ہوتی ہے مدینہ میں ٹھنڈ تھی اس پر بڑی شدید اور اس وقت کب یہ بلڈنگ تھی کب یہ ہزارہ تھا سردی تو آج ابھی چلے جائیں کسی گاؤں میں تو شدید ہے شدید سردی تھی پلک مارا ماں شدہ ونجو یا محمد رسول اللہ صلی اللہ سے جو بہت ہی رعوف اور رحیم ہے انہوں نے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے جان اثار جو ہیں یہ آج شدت کی بھوک میں اور اس کے اوپر سردی اور بھوکا ہوا آدمی تو سردی جس طرح لگتی ہے وہ ہر وہ شخص جانتا ہے جس نے بھوک میں سردی برداشت کی ہے جب یہ دیکھا تو نبی علیہ السلام السلام نے ان کی توجہ میں اور اضافہ کرنے کے لیے اور ان کے جوش کو اور بن کو اور زیادہ چار چاند لگانے کے لیے عرب اشار کے شوقین ہے نبی علیہ خلاط ام نے یہ شیر پڑا لا اللہ ہوں گا اللہ عیش اللہ کوئی زندگی نہیں زندگی ہے تو آخرت کی زندگی ہے یہاں تکلیف ہے تو کیا ہے ابھی ختم ہو جائے گی ہم اب یاد کرتے ہیں صحابہ کو تکلیف آئی تھی کبھی وہ بھی جب اللہ نے بہت کچھ دے دیا تھا یاد کرتے ہوں گے کہ اس رات کتنی تکلیف تھی جیسے کسی نے ابوگر کو کہا کہ چچا میں ہوتا تو یہ اور یہ کرتا انہوں نے کہا تم یہ کہتے ہو میں اس رات کو دیکھ رہا ہوں یہی جنگ احزاد میں ٹھنڈی رات تھی اور محمد یہ کہہ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کون اٹھتا ہے اور کون کفار کے لشکروں کی خبر مجھے لا کر دیتا ہے میں جنت میں اپنے ساتھ ہونے کی اسے ضمانت دیتا ہوں کوئی نہیں اٹھا انسان کمزور ہے نبی علیہ سراف اسلام میں دوسری دفعہ کہا کوئی نہیں اٹھا تیسری دفعہ کہا واجب نہیں کیا اگر واجب کرتے تو اٹھ کھڑے ہوتے پھر بھی نہیں کوئی اٹھا کہتے تم باتیں کرتے ہو لڑکے باتیں بناتے ہو ہم نے وہ رات دیکھی ہے پھر کہا اٹھ ابو رات اب کہتے ابو گھر کے پاس تو چارہ کار نہ تھا سوائے اٹھنے کے ابو دھر اٹھا ہے اور گیا رضی اللہ تعالیٰ کہا اللہ عیش الا عیش الخرات اللہ کوئی زندگی نہیں ہے سوائے آخرت کی زندگی گئی فر صرف لہاجرت اللہ انصار کو مہاجرت کو معاف کر دے پکاروں جی بی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہوئے کہتے تھے نہ محمد ہم وہ ہیں جس نے محمد کی بیعت کی ہے صلی اللہ علیہ وسحبی وسلم جہادی جہاد پر اللہ کے راستے میں کٹ مرنے پر ماں بکی نہ آباد جب تک بھی ہم زندہ رہیں گے ہم محمد کے ساتھ بیعت کرتے ہوئے لڑتے رہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی, فی من نبی علیہ سلاط والسلام مدینے سے باہر کے اندر تین ہزار جان کے ساتھ نکلے پتا بل جا بن خلق بن خلفی اپنے پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کو رکھا پہاڑ سے اپنے آپ کو قلعہ بندی میں لیا جب جبلا سلا جبن سلا جبن سلا تھا وہ بل خندی اماما اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خندق تھی وہ امر نصاف اور ذرائی فرجو اینفی آ مدینہ اور عورتوں بچ اور بچوں کو مدینہ کے ٹیلوں کے اندر جو کوئی مقانات تھے ان میں لے جانے کا حکم دے دیا اب آگے پڑھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم کافی پڑ چکے ہیں اسی پر اکتفا کریں کیونکہ بولنے والا نہیں تھکتا سننے والے تھک جاتے ہیں ایک ہاتھ جوڑتی ہے صدائی کی انشاءاللہ اس سے آگے آپ ان شاء اللہ اگلی سوال جمع المبارک ان شاء اللہ حبیب الرحمان پڑھا رہے ہیں ہمارے فاضل دوست مدینہ سے آئے ہوئے اور وہاں شری عدالت میں ترجمان कुछ सवाल लोग समझने समझाने के लिए किसी भाई का